تو نے ان دونوں ہے کہ جانوروں کو پان پلا دیا پھر سایہ کی طرف پھرا عرض کی اے میرے رب میں اس کے انی کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں